بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع بہت مہربان القدر وما ادراک ما تل القدر لطل القدر خیر الف تنزن سلامیہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر اس उस میں فرشتوں جبرید کرتے ہیں اپنے رپ کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک